الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والمقاتلين والصلاة والسلام على نبي الملحمة والسيف قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد محترم علماء وطلباء كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزات صرف اور صرف ايمان والوك حقه لكن منافقينك اس کا علم نهي اللہ جل کا ارشاد ہے وللہ ولكن لا يعلمون اور کافروں کے لیے ضلعت و نامرادی اور دنیا و آخرت کا خسارہ ہے اللہ جل جلال نے کافروں کے خلاف قتال کا حکم دیتے ہوئے جنگ بندی کی حد متعین کرتے ہوئے فرمایا یعنی جب تک کفار ذلیل و خار ہو کر جزیا ادا نہ کریں ان سے لڑتے رہو الحاصل عزت وقار مسلمانوں کا حق ہے ذلت و قاری کافروں کا حصہ ہے ہر ایک کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے کہ یہی انصاف ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے یہی قانون زندگی بھی ہے کہ جو اپنے خالق مالک اور رازق کو نہیں پہچانتے ایسے حیوان نما انسانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے یا ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے لیکن اگر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے تو یہ قانون الٹا چلنے لگتا ہے <سلام> یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مسلمان مجبور ہو جاتا ہے اور کافر اس پر فخر و غرور اور کبر و نقوت کے ساتھ باعزت حکومت کرتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہے جو بالکل سچ اور برحق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ادا ترقت مل فَسَلَّتَ اللَّهُ اللہ علیہ یعنی اگر تم لوگ جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم لوگوں پر ذلت و فاری مسلط کر دے گا یقیناً آج کی ذلت و پستی کا واضح ترین سبب ترک جہاد ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے کہ اگر تنہا بھی اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تو بھی اللہ کی راہ میں لڑو اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دو اور انہیں جہاد پر ابارو فقاتل فی سبیر اللہ لاتو کلّہ نفسک وہ ہر جیسے اللہ کی راہ میں لڑنا ہماری ذمہ داری ہے ویسے ہی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ایمان والوں کو ترغیب دینا جہاد کے حکم سے آگاہ کرنا اور کافر و کفر کی نفرت دلوں میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے باعزت زندگی کی طرف علماء کرام اور دینی و عصری مدارس کے طالب علموں کو دعوت ہے کہ وہ زلت کی زندگی سے توبہ کر کے عزت کی زندگی کو اختیار کریں اور وہ باعزت زندگی جہاد و قتال پی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے ذرا آپ تصور فرمائیے آپ گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں اپنے ٹھنڈے کمرے میں تشریف فرما ہیں یا بستہ سردی میں گرم کمرے میں آرام فرما رہے ہیں لیکن پولیس یا سرکاری فورسز کا خوف آپ کے سر پر سوار ہے لیکن پولیس یا سرکاری فورسز کا خوف آپ کے سر پر سوار ہے مجموعہ عام کے سامنے حق بات کہنے کی ضرورت آپ نہیں رکھتے اور نہ ہی کی دعوت ہی دے سکتے ہیں تو گویا آپ, آپ نیم ایمان پر راضی ہو گئے ہیں, ہیں اور ضرورت اسلام جہاد کو چھوڑ کر, کر آپ ایمانی ترقی, ترقی بلد کیوں بلد کر کر سکتے ہیں یہ ذلت है کی زندگی نہیں تو, تو, تو, تو اور بلد بلد کیا ہے کی دوسری طرف ان مجاہدین کو دیکھیے پوری دنیا جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیمرے اور جاسوس ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں بندوق کی گولی اور توپ کا گولا مجاہد کو بسم کر دینا چاہتا ہے لیکن یہ بے بس مجاہد بے خوف و خطر تلواروں کے سائے تلے جنت کی تلاش میں سرگردہ ہے اس باعزت زندگی میں اور اس زندگی میں واضح فرق ہے جس میں روز و شب انجان خوف کے سائے میں گزرتے ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ بہت سارے علماء اور عبادت گزار باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں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 اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے نفاق کو آشکار کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے لیکن غور طلب نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ علماء و عبادت گزاروں کے لیے یس الدین ان سبھی لہ مذکور ہے یعنی وہ صرف خود ترک جہاد کے مجرم نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی جہاد و قتال سے روکتے ہیں کاش کہ علماء و طلباء کرام میدان جنگ میں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے نہ راہ عزت کی زندگی گزارنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے جو دور حاضر میں قتال فی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے اور حالات اس بات پر گواہ ہے فناف اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وص اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم و السلام علیکم و رحمۃ اللہ